تین چیزوں میں شفا حضرت عبداللہ بن عبا رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے حجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں شہد کے استعمال میں آگ سے داغنے میں تاہم میں اپنی امت کو آگ کے ساتھ داغنے سے روکتا ہوں